بجلی میں سات مارچ نہیں ہزار دس تھوڑی صحیح نہیں ਇਨਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਕੀ ਜੇਬ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ٹھیک ہے مطابق اور ہاں جی سات مارچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مارچ سن دو ہزار دس کی سات تاریخ اور اتوار قدم ہے درسِ پرانی ٹیم کا آغاز سورہ المتنا کی آیت نمبر چار سے ہو رہا ہے آیت نمبر تین صاحب کا درس میں میرے نظر تھی اس کی مزید وضاحت کی جائے گی تو ہم آیت نمبر تین سے ہی آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ بلّہ الشیطان شلقاً بسم اللہ الرحمن ماتا من بسی ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے یہ عمومی ترجمہ ہے پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب کوئی قوم اسلامی نظام کی دشمن ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور وہ اسلامی نظام کے قیام بقا اور تسلسل میں رکاوٹ ڈالتی ہے بلکہ یوں کہیے پھٹا ڈالتی ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں جماعت مومنین تمہارے بھی دشمن ہیں تو دشمنوں کو دشمن ہی لینا چاہیے انہیں اپنے دوست ہمراض سرپرست مت بناؤ ایک تو یہ ہے کہ دوست ہمراض سرپرست نہ بناؤ دوسری بات یہ ہے کہ تم محبت و پیار کی پینیں بڑھاتے ہو تل کون ہے بعض وہ چیزیں ان کے ان کی طرف ڈالتے ہوئے سکیمیں بنا کر کہ مبت پیدا ہو پاؤں ودت تو پیدا ہو سکتی ہے اسلام لانے کے بعد تو وہ معدت کا کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا جو حق کے مطابق چلے گا اس کے ساتھ وہ عدت تھا جو حق کے خلاف جائے گا اس کے ساتھ تو کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا نہ کوئی شراکت ہو نہ کوئی پیار سکتا یہ قلبی تعلق جس کو بتایا ہے یہ موت ہے اور پھر دشمنی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے یخر دون رسول بھائی یا رسول کو اور تم ہیں <laughs> अपने से निकालते ہیں یعنی اپنے معاشرے سے باہر نکالتے انتو مین بلّا ہے بلا ہے ربے کو کہ تم اپنے فضولگار اللہ پر ایمان لے آ یہاں تک بات ہوئی کہ دشمنوں نے تمہارے نظام کی دشمنی اختیار کی اللہ کے پروگرام میں رکاوٹیں ڈالیں تمہیں یہ ذبہ نہیں دیتا کہ ان کی طرف محبت کی چینیں بڑھاؤ اس حالت میں کہ ان کو خرچ تم جہاد فیصدی تم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رستے میں جد و جہد کا ایک پروگرام شروع جو کوشش اسلامی نظام کے قیام بقا اور تسلسل کے لیے کی جاتی ہے اسے جہاد کہتی ہے یہ بال اختتام کتاب پر بھی منتج ہو سکتی کتاب اس کا آخری حصہ ہے جہاد کا حصہ کتاب آخری بات ہے کتاب ہے وہ لڑائی جو دشمن کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو دشمن تو پہلے ڈکلیئر ہو گئے جماعت مومنین جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی رضا کتابیں چلنا چاہیے اس حالت میں کوئی خفیہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ دشمنوں کی طرح مودت کا کوئی پیغام یا کوئی سلسلہ لے جائے تو سرون الحم دل مبدت ایک ہے اسلامی نظام کی پالیسی جو ظاہر ہے جاری ہے اس کو روکتے ہوئے اندرونی طور پر کوئی اور رسائی دشمن کے ساتھ راز کی بتانے کی ان کے ساتھ ان کے مفاد کی نگرانی کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ میں فل مینو کب سوا سبھی جو شخص یہ کچھ کرے گا تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے ادھر ادھر ہوتے بات یہ ہے کہ دشمنی ڈکلیئر ہو چکی ہوئی ہے. اگر وہ تمہیں پالے تم پر گرو حاصل کر لیں یقین رکم آدھا وہ تو دشمنی پر اترا ہی گیا کیسے اترتے ہیں وہ جب ستو اپنے ہاتھوں اور زبان سے تم پر پل پڑے hmm. برائی کے ساتھ یعنی زبان سے برائی کریں اور ہاتھوں سے برائی کریں ودو لو تکفرون ان کی کوشش یہ ہے ان کا جیت چاہتا ہے کہ اے کاش تم بھی کفر کے رستے پہ آ جاؤ اسلامی نظام کو چھوڑ کر اسلام کے پروگرام کو چھوڑ کر کفر کے نظام میں داخل کہا کہ یہ اگر کوئی شخص خفیہ طور پر ان لوگوں کے ساتھ پیار کی نیند پڑھائے اور یا ان کے مفاد کے لیے کوئی انفارمیشن کو دے تو یہ اسے زیبہ نہیں ہے. مومن ہو جنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے جہاد کا عمل جاری ہو تو اس میں کوئی بھی جماعت مومنین کی یا اسلامی نظام کی خبر ان تک لے جانا یا ان کی فیور کی یا ان کی محبت جیتنے کے لیے کوئی اقدام کرنا یہ درست نہیں ہے دشمنی دشمنی ہے سیدھی طرح بات کہا کہ اس میں تمہارے رشتے حائل ہو سکتے ہیں اس بات میں وہ اسباب بن سکتے ہیں تمہاری اولاد اسباب بن سکتی ہے اولاد حالت کفر میں نظام کفر میں ہو داروں کفر میں ہو اور آپ علیہ اسلام میں اور دار السلام میں ہوں ایک امکان موجود ہے کہ تمہارے رشتے داروں کے تحفظ یا اولاد کے تحفظ کے لیے تمہارے دل میں کوئی خیال آئے جس کے سبب سے تم انہیں سراغ رسانی کرو یہ تو خود بنیاد میں ہو لوگ مشکل ہوتا ہے تمہارے مومن ہونے سے رشتہ دار مومن ہو جاتے ہیں ہر شخص کو ایمان خود لانا پڑتا ہے یہ اس کی شخصیت کے اندر اس کے دماغ اور اس کے دل کہ کنوینس ہونے کے بعد اختیار کرنے دینا یہ ایمان رشتے داری یا اولاد کے حوالے سے نہیں ہے یہ الگ ایک فیصلہ ہے اللہ کے احکام پر اللہ کے کی رضا کے لیے جہاد کرنا اور اسلامی نظام کے قیام میں بقا میں استحکام میں کوشش کرنا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا رشتے داری سے کلتا نہ ہو یہ ایک جبلی تقاضے کے طور پر ٹینڈینسی رہے گی لیکن یاد رکھیے یہ نشتے یہ اور کسی کام نہ آئیں گی آگے لگتے ہے مل قیامت قیامت کے دن اس کے دونوں طرف معانکا کی علامت معانکا پنکچویشن میں رموز اوقاف میں اس کو کہتے ہیں جس لفظ کو دونوں طرف پڑھا جائے ایک طرف بھی پڑھا جا سکتا ہے دونوں طرف بھی پڑھا جا سکتا ہے اب ولا اولادکم تنفع اور قیامت کے دن تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد کسی ہرگز کام نہ ایک اس کا یہ پانا ہوا دوسرا یہ کہ وہ تمہارے رشتے اور اولاد کام نہ آئیں گے ہر کچھ کام نہیں آئے گی یومن قیامت یش سے لوگ بین کو قیامت کے دن اللہ تمہیں الگ الگ کر دے گا حساب الگ الگ یہ دونوں طرف پڑا جا سکتا مہوم میں فرق نہیں پڑتا جو اس کا آؤٹ پٹ ہے نا سمجھ کا اس میں اس میں اور پھر آگے کہا ہے بلّہ بما تامدون مشیر انسان کے مستقبل کا انحصار اس کے اعمال پر ہے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا مستقبل تعمیر ہوگا اچھے ہوں گے تو اچھا برے ہوں گے تو برا اس پر نگرانی ہو رہی ہے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے مسلسل کی جا رہی ہے نگاہ رکھی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں اس لیے آمال کی اصلاح کا اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق رکھنے کا اہتمام کرو اور اولاد کی محبت اسی حد تک ہے جس حد تک اس کا جسمانی تقاض ایمان میں اس کا عمل کر یہ تین بٹاد میں دیکھیے اس میں بھی تھوڑی سی بداحت یہ غالبا پچھلے درس میں بھی ان کے حوالے دیے گئے تھے آپ دوبارہ دیکھ لیں. ان اللہ جین کفر جو لوگ کافر ہوئے لن آن, ہم ہم ولا من ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکے یعنی کفر کا انحصار اس لیے کفر کو اس لیے اختیار کرنا کہ مال اور اولاد محفوظ رہیں مال اور اولاد ایمان کے معاملے میں کوئی ساتھ نہ دیں گے کافر کو کفر کا بدلہ ہر حالت میں ملے گا نہ مال بچا سکے گا نہ اولاد بچا سکے گا ہم وقود النات یہ جو کافر ہیں یہ آگ کا ایندھن ہے جن سے آگ جلائی گئی یہ الائ کافروں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو کافروں کا مال اور اولاد ہے اگر وہ بھی کو حالت کفر میں ہے تو وہ بھی علاقہ یہ سب لوگ وہی تو دوست کے ایندھن ہیں اور یہ خط اور وقود میں فرق وقود اس ایندھن کو کہتے ہیں جو آگ جلانے کے لیے رکھا جاتا ہے اور ہت اس ایندھن کو کہتے ہیں جو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آگ اور آگے چلے تو کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ان کے استعمال سے ان کا فرق پڑے گا مال ہے اولاد ہے اگر آپ اس کو اپنے کفر کے بڑھانے میں استعمال کریں گے تو یہ ایندھن آپ کا ہتھ بن کر آگ میں چلا جائے گا آپ کا بھی نقصان ہوگا اور اگر یہی مال اور اولاد دوسری سمت لگے گی یہ کوئی اور سروپ پیدا کرے گی دوسرا دیکھیے جی اکتیس پٹہ تینتیس نیا سور بکم اے لوگو اپنے رب کے نظام ربوبی سے ہم آہنگی اختیار کرو اس کی خلاف ورزی سے بچو وخشو یومن لا لا ام ام ام ام اندر ایک احساس جاگنا چاہیے کہ اگر یہ درست نہ ہوا تو ایک دن آئے گا جس میں نقصان کا خدشہ ہے خشیہ اسی کو کہتا یومن ایک ایسا دور آئے گا لا یجزی یزی والد ہی کہ باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہیں آئے گا ولا اور نہ جو وہ پیدا ہوا کیا گیا ہے یعنی بچہ ہوا جازن آن والد ہی شعب کہ وہ اپنے والد کو کوئی فائدہ دے سکے قرآن کریم نے کہا ولاکت یہ تم فرادا اکیلے اکیلے ہمارے یہاں آلولاد تو دنیا میں نسل کو قائم رکھنے کے لیے بنے گی اعمال میں اس کا مد... اسکیم کی مداخلت نہیں ہے تمہارا جو انحصار ہے وہ تمہارے اعمال پر ہے اب شخصیت کی تعمیر ہی مستقبل کا فیصلہ کرے گی نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا ان بعد اللہ حق یاد رکھیے یہ ایسا ہی ہوگا یہ اللہ کا وعدہ بلا تر نکمل حیات دنیا یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے یہی ہے نا کہ مال اولاد رشتے داریاں جتھے یہ سب زینت کی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے رستے سے ہٹا کر دوسرے رستے پہ لے جاتا ولا یب الم بلاہر اور وہ ایک تمہارے اندر چھپی ہوئی دھوکہ دینے والی شخصیت موجود ہے جو تمہیں ہر وقت اکساتی رہتی ہے کہ تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر دوسرے رستے پر چلو دیکھنا اس کے کام نہ آ جانا اس کے دھوکے میں نہ آ جاتا یہ ہے بات چیت پرانے کریم نے یہ کہا ہے کہ انسان کی تعلیم اور اس کا مستقبل اس کے اعمال پر مبنی ہے اور اعمال اس کے اپنے ہیں اعمال کو حق کے مطابق ہونا چاہیے اگر حق یہ ہے کہ مال کی اور اولاد کی حفاظت کی جائے تو کرنی چاہیے اگر اس کے ساتھ وابستگی حق کے خلاف جاتی ہے تو حق کا ساتھ دیتا ہے یہ نازک سفر مال جان جان اللہ اسی طرح ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں اولاد اللہ بھائی مال اگر یہ سب کچھ اللہ کے رستے کے لیے وقف ہے ٹھیک ہے پھر آپ اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق چلتے ہیں اور اگر یہ اللہ کے راستے میں حائل ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے اس لیے طے یہ ہوا قرآن کی یہ کہا کہ اللہ کے کی رضا اس کے راستے میں جہاد اس کے نظام کے قیام کے لیے مومن کو مخلص ہونا چاہیے کوئی حوالہ مالکا کوئی حوالہ کسی رشتے کا کوئی حوالہ اولاد کا اس کے رستے میں حائل نہ وطن ہے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ جائیں مان ہے رہ جاتا ہے یا نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں رشتے ہیں ساتھ دیتے ہیں تو فتح نہیں ساتھ دیتے تو آپ اسلامی نظام اور اللہ کے اللہ کی طرف بڑھ اولاد ہے ساتھ دیتی ہے تو خبر ہاتھ ٹھیک ہے اگر ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہ اولاد بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی کسی کام نہیں آئے گی اگر آپ صحیح رستے پر ہیں تو وہ کوئی بگاڑ نہیں سکتی اگر آپ صحیح رستے پر نہیں ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتی یہ اس اصول پیش کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں یہ موسم جو کہ انسان ہے انسان کا جایا ہے آل, اولاد، رشتہ دار، مال تو اس کے ساتھ رہا ہے اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے یہ انسان کے اختیار سے ہی باہر ہے اس کی استطاعت سے باہر ہے انہیں کہا نا قد کانت حسن تم فی ابراہیم تمہارے لیے تم کہتے ہو نا کہ انسان یہ کچھ نہیں کر سکتا تو کہا آئیے ہم بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر گزرے ہیں تمہارے عربوں کے عوام سے ہیں جد ہیں تمہارے تو جس کو تم اپنے فیملی کا سربراہ مانتے ہو جس کے حوالے سے تم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو اس کی آل اولاد کہلاتے ہو اسی کی مثال دیں یہ تمہیں سب جو فوقیت حاصل ہے انہی کے سبب سے حاصل ہے تو آئیے اس کی زندگی دیکھتے ہیں رقم اسرت الحسنۃ فی ابراہیم ابراہیم نہیں ان کے ساتھی ایک نہیں دو نہیں زیادہ پورے ساتھی پوری جماعت ان میں بہترین نمونہ ہے یعنی یہ انسان کے قابل عمل بات ہے ایک انسان کر سکتا ہے تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں ایک پیغمبر نے کی تو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں پیغمبر کے ساتھ مل کر اوروں نے بھی یہ روش اختیار کی اس لیے عام انسان بھی یہ کام کر سکتے ہیں منونے کو کہ حسن بڑا خوبصورت کیسے عز قابل قوم ہے ان کی بھی ایک قوم تھا <laughs> کیا با? وہ اکیلے ہی نہیں تھے باقاعدہ ایک قوم کا پارٹ تھے ایک علاقے میں رہے میں نہ مجموع وہ قوم وہاں حکمران تھی اس کا حصہ تھے اس کال قوم ہم انہوں نے اپنی اس قوم کو کہا کہنے کی بات تب آتی ہے جب عمل مختلف ہو جاتا ہے جب آپ کا نظر نقطہ نظر اور آپ کی روش دوسروں سے ہٹ کے مختلف ہو جاتی ہے تو پھر ڈکلیئر کرنے کی بات آتی ہے جب انہوں نے ڈکلیئر کیا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے ان نیا برا ہم آپ تم سے اے قوم ہم بیزار ہیں بریما ہم, ہم الگ ہوتے ہیں وہ مما تاب مند اور ہم بیزار ہیں جو کچھ بھی تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں جس کی محکومی اختیار کرتے ہیں کے سامنے ڈنڈوٹ بجا رہتی ہم ان سب سے بیزار ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں الگ ہونے کو کہتے بری ہونا نہیں کہتے ہونا یہاں ہمارے ہم بری ہونا یہ براؤ اسی میں کہ ہم بری اسماں ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کفنہ میں کم نے تمہاری روش کو نفرت کر کے چھوڑ دیا کفر کفرنا ہمارے لیے تمہاری روش اجنبی ہے وہ بدا بین اور بین قبول اداوت ہمارے اور تمہارے درمیان پھٹ پڑ گیا اداوت ظاہر ہو گئی ہے یہ مانا ہے کہ قوم میں پہلے رہے وہاں اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ کی لوگوں کو بتایا کہ جو کچھ تم کرتے یہ درست نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مقام آیا جب ان دونوں کے درمیان عداوت دشمنی شروع ہوئی وہ بدا اور زہر ہوئی بین نام بینک ہمارے اور تمہارے درمیان الداوتوں اداوت دشمنی شروع ہو گئی یہ وہی چیز ہے جس کو کہا تھا کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ دشمنی ڈکلیئر ہو گئی ول بغاؤ بغاوی بگز سے اداوت دشمنی کو ہی ابدن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے تمہاری روش اور ہے تمہاری روش اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے تمہارا عقیدہ اور ہے ہم کچھ اور چاہتے ہیں تم کچھ اور چاہتے ہو ہم اللہ کو چاہتے ہیں تم اللہ کے سوا اوروں کو چاہتے ہو <coughs> تو ہمارے تو, تمہارے درمیان ایک عداوت کی ظاہر ہو چکی ہے حتیٰ تو بھی رکے وہاں ایک شکل ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ پھر یہ عداوت ختم لے تم ہمارا ایسا بن جاؤ گے ہم تمہارا ایسے بن گئے یہ جو بات ہے پتہ تو میں بلا بہد ہو تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر اس میں نمونہ ہے دشمن ہو دشمن کے ساتھ نظریات اور اعمال مختلف ہو جائیں عداوت شروع ہو جائے تو پھر ان سے اللہ کا ہو جانا بیزار ہو کے الگ ہو جانا یہی ایک حل یہ نمونہ ہے کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اس میں ایک استفنا ہے ابراہیم کے اسر مش انہوں نے ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اب سے باپ اپنے باپ سے یہ کہنا ان کا کولا ابراہیم داست نہ لٹا میں تمہارے لیے حفاظت کا طلبدار رہوں گا داستل فرمنا ضرور وہ فرق چاہوں گا وہ ماں عملے کو میں اللہ کے ہاتھ سے تمہارے لیے <تصفح> اس کا مالک نہیں میرے اختیار میں کچھ نہیں میرے اقتدار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں حفاظت خدا سے حفاظت دلوا سکوں طلب کر سکتا ہوں آگے حصہ سن لیجیے پھر میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں ربنا علیہ کا توقع حل ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے تمہیں پر بھروسہ کیا وہ علیہ کا الگنا اور تیری ہی طرف ہم ہر طرف سے لوٹ کے آ گئے وہ مسیح اور تیری ہی طرف ہرنا ہے یعنی جو کچھ ہم بن رہے ہیں یہ بن کر تیرے ہی منشا کے مطابق یہ مقام ہے اس میں ایک استصناک کی بات کہی گئی استصناک کی ساتھی وضاحت کی ہے کہا تھا تو میرے ملنا ہے بہت ہوں ہمارے تمہارے درمیان عداوت ہے ظاہر ہو گئی ہے یہ ہمیشہ رہے گی حتیٰ تو میں نے بدائے وہد رہا تم ایک اللہ پر ایمان دے آؤ جب یہ حالت ہو دعوت حد تک چلی جائے ہمیشہ کا ایک فاصلہ دونوں کے درمیان آ جائے تو کیا وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ایک خدا پر ان کے بارے میں کیا رویہ رکھے ایک آرزو تو دل میں ہوتی ہے کہ یہ بھی ایمان لے آئے اور یوں اللہ کی حفاظت میں آ جائے اللہ تعالی نے ان کے کفر کے نقصان سے بچا لے یہ آرزو ہے اسی آرزو کا اظہار کیا گیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے بخشش کا خواہش مند ہوں بخش مانگتا رہوں گا کیا بخشش کہ تم ایمان لے آؤ او اور یوں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اصل میں اللہ کی حفاظت ایمان کے بغیر ممکن نہیں اور مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں کفر کے باوجود تمہاری حفاظت کا کوئی ذمہ دیں بڑی نوٹ کریں والی بات یہ چیز دیکھیے نو بڑا ایک سو بارہ ایک سو چوبن یہی جو محفوظ میں نے دیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے اندر ایک خواہش تھی کہ باپ میرا باپ ہے محفوظ رہے کیسے کہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے کہا کہ یہ میری آرز ہے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ تمہیں یہ جی تحفظ دلا دو میری اتھارٹی نہیں ہے خدا کے ساتھ کہ میں تمہاری شفات کروں گا تو یہ چیز حاصل ہوگی تمہارا ایمان ہے حتہ تو میں نے بلّہ ہے تاکہ تم سب لوگ واپس میں ایمان لا کر تحفظ حاصل کر سکو نو بٹے ایک سو بارہ چودہ نکال <تصح> ایک سو بارہ کو میں ہاں ایک سو تیرہ چوہ ما کا نبی وزین آمن نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں جس تفرب المشرقین کہ وہ مشرقین کے لیے سامان حفاظت طلب کرے ولو کانو الی قربا اگرچہ وہ قریبی ہوں میں باد ماد بینوں اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو جائے انہم اصحاب انہی کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اس طرح سے اصحاب الجہین ہیں کسی نبی اور اس کے ساتھیوں کو یہ زیوا نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے سمان حفاظت خدا سے طلب کرے ماک نسط فارو ابراہیم ابھی اللہ وا دیا حضرت ابراہیم کا اپنے باپ, باپ کی بخشش جانا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب وعدہ کیا تھا جو اس سے کر چکا وادہ اسی سے وعدہ کیا ہوتا آگے ہے تبیہ نہ رہو جب یہ بات اس پر واضح ہو گئی ان ادب ال اللہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کے پروگرام <تصفح> تب آمن ہو اس سے بیزاری کا اعلان کیا اس سے تعلق توڑ دیا یہ پچھلی آت میں بھی یہی کہا ہے گیا ممباد ماتم الحیم یہ بھی ایک مثال ہے کہ باپ ہوں جس نے پرورش کی ہے اس کے ماں باپ کے لیے بڑا کہا گیا ہے کہ تم انش والے والد ہے اگر وہ نظام دوسرے میں چلے جائیں نظام کفر میں ہوں اور اس کوئی شخص مومن ایمان لا اسلامی نظام میں آ جائے دونوں کے درمیان دشمنی ظاہر ہو جائے تو کسی نبی کو یا اس کے ساتھی کو یہ زیبہ ہی نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے اللہ کے دشمنوں کے لیے سمجھے حفاظت ہاں یہ آرزو رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما اور پھر تحفظ دے دیں ہاں اللہ کا مطلب ہاں یعنی ایک شکل ہے کہ اس کی کہ وہ ان کے لیے یہ خواہش رکھیں یہ کوشش کریں کہ وہ ایمان میں آ جائیں ایمان میں آ کر تحفظ حاصل کریں اور اگر یہ ظاہر ہو جائے وہ ٹوب ہو جائے کہ وہ کافر ہیں اللہ کے دشمن ہیں تو پھر یہ بات بھی درست ہوئی دشمنی کی بات ہے ان ابراہیم اللہ حلیم بے شک ابراہیم تو بڑا ہی غم گسار تھا باتیں برداشت کر گیا تھا اواہن ذرا ذرا سی بات پہ دکھ محسوس کرتے باپ جہانب میں جاتا نظر آ رہا تھا دوسری سمت جاتا ہوا تو اس کو تکلیف تھی اس نے کہا کہ میں اللہ سے خواہش کرتا رہوں گا کہ اللہ تمہیں ایمان کی دولت نصیب کرے لیکن جب یہ ظاہر ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے دشمن بدنیتی سے ہوتا ہے سوچ سمجھ کر ہوتا ہے غفلت میں نہیں ہوتا سوچ سمجھ کر جو شخص دشمنی کرتا ہے اپنے فیصلے سے کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی سامان اور اللہ ت اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے حتیٰ ماجد تک جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز سے نہیں بچنا تقوی کیا ہے یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے یا گمراہ نہیں ہونے دیتا وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پر آئیں اللہ علیم البتہ دلوں کے اندر جو حالت ابھرتی ہے انسان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو اس کے علم نہیں ہے کہ وہ کدھر جاتا ہے باقی یہ ایک ہی مقام آپ دیکھ لیں باقی اور مقامات ہیں یہ مثلا کہ وہ حتیٰ یہاں آیا تھا کہ فلمت بجن اللہ اللہ ابو اللہ اس کو آپ دیکھیں انیس بٹا چھیالیس سینتالیس تاکہ اور تھوڑی سی وضاحت میں سینتالیس سے پڑھتا ہوں بلکہ اس سے بھی پہلے یہ بیالیس سے اس کالر ابھی ہے یا ابت نمت آپ تو مادہ ولا اولا یوگ سے لو اولا یوگنی انت جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے باپ آپ کیوں ایسے کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ تمہارے کسی کام آتا ہے جانی منال کا. اے میرے باپ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یہ وہی کی بات بے نہیں آپ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے چلے کا سراتم سویا میں تمہیں بتاتا ہوں سیدھی راستہ کا سیدھا راستہ کون یا اے پیارے باپ شیطان کے پیچھے نچلو شیطان کی بات تم نے کرتا ان شیطان کانا نرحمان ایک طرف وہی دینے والے رحمان ہیں شیطان اس کی نافرمانی فرمانی کرتے یادت خواف ہو این مسکا عضابلم ن شیتان ہے اے پیارے باپ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پہنچ جائے یا نخ خوف ہو اینسر کا عذار رحمان اے پیارے باپ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچا خت کو شیطوان اور تم شیطان کے دوست نہ بن جاؤ ان یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تم میرے مغودب سے مجھے ہٹانا چاہتا ہے منہ پھینکتا ہے میرے خداؤں سے اور آگے رخ ان ہے ان آدھے آبراہیم میرے لیے الہ ہے تُو ان سے رخ پھیر کسی اور طرف چلا گیا اگر تو باز نہ آئے لو منا کا میں تجھے جری کر کے نکال دوں گا پتھراؤ کر دوں گا رجوم رجوم نکال دینے کو بھی کہتے ہیں برا برا کہنے کو بھی کہتے ہیں اور پتھراؤ کرنے کو بھی کہتے لاڑ چمنہ کا میں تجھے دھکے دے کر نکال دوں گا پتھر مار مار کر تو میں مار دوں گا واہ جو ملی ہے وہ کہا یہ نکل جا ja, میرے پاس نہ ایک مدت تک نہ چھوڑ دو مجھے ایک مدت تک مجھے چھوڑ دو کہا سلامن علیہ کہ ہمارے پنجابی محاورے کے طور پر سلامن علیہ کہا کہ تم مجھے یوں دھتکار کے نکال رہے میں تمہاری سلامتی کو خواہش موں ساست اللہ کے ربی میں اپنے رب سے تمہارے لیے حفاظت کی اور ذکر ہوا ان کانا بھی حفیظ ہے بے شک وہ میرے مجھ پر بڑا مہربان ہے جو مانگ تم دے دیتے وہ آ تز لکھوں وہ ماتا دونم اللہ ہے اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا ماتا من دون اللہ ہے جو تم پکارتے ہو سب مل کے اللہ کے سوا وادو ربی میں اپنے رب کو پکاروں گا اسا اللہ اکون بے تو آئے ربی شکیہ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں گا فلم مات ازل ہوں وہ ماں یا دونوں مندور جب وہ ان سے اور اور اللہ کے سوا ان کے مبودوں سے کنارہ کر گیا اس کا یہ معنی ہے کہ وہ قوم اللہ کو بھی مانتی تھی مشرک تھے ماں جاپ دونوں مندون اللہ کے سوا اوروں کو جو مانتے تھے ان سے الگ ہو گیا وہ پھر آگے ان کی زندگی کے معاملات آتے آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ان سے کہی تھی سس تک فر ربی یہ اس لیے کہی تھی کہ باپ ہیں پالا پوسا اب اس کے خدا اور ہیں ابراہیم کا خدا اور ہے ابراہیم کی طرح وہی آئی ہے سارا پس منظر میں نے وہ کہتے ہیں کہ اے باپ آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا کہ میرے پاس آ گیا وہی پر عمل کرنا ضروری میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کا نکل جاؤ مجھے میرے ساتھ تعلق توڑ دو ان کا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں یہ جو چیز ہے یہ رویہ قوم ان کی ان کو نکال رہی ہے ان کی بھی حضرت ابراہیم کی بھی قوم تھی ان کی بھی ساتھی تھی تو یہ ہے کہ جی وہ مقام جہاں ابراہیم کا رویہ اس وقت را دیا گیا کہ دل میں تو آرزو رہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر نقصان سے بچ جائیں اللہ کے اللہ سے بچ جائیں لیکن یہ آرزو اللہ کے ہاتھ میں کلیم نہیں کھڑا کر دیتی کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کریں وہ تو وہ جو صاحب ایمان گا اس کو بچائیں گے البتہ صاحب ایمان ہونے کی آرزو رکھی جا سکتی صاحب ایمان ہونے کی آرزو کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مدت پیدا کی کر لی جائے اور سوراغ سانی کر کے ان کو حالات بتائے گا. پھر آ جائے ایک بات اس میں برس پیلے تذکرہ یہاں سب پر سب جگہ تذکرہ آیا ہے اللہ کو ابراہیم ابھی اپنے باپ کے لیے ان کا کہنا یہ باپ کون تھے جس کے لیے انہوں نے بخشش مانگنے کی کا وعدہ کیا اور پھر یہ جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبرہ آمن ہو تو اس سے بریت کا اعلان بریت کے اعلان کے بعد تو بخشش کا سواری آئیے ایک آپ کو مقام دکھاؤں جہاں یہ بات سوچنے کی ہوگی کہ کیا ہوا چودہ بٹا انتالیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے ربنا اسکنت غیر زیزرہ من ربا نا سلم تو منظوری تھی وادقات میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس وادی غیر زیزرہ میں آباد کیا ہے یہ چیز آگے تک چلی آ رہی ہے اس کے بعد عطا کیا اسماعیل دعا بے شک میرا قبردگار دعا سننے والا ہے آگے دعا کی ہے رب التی سلاد منظر گار مجھے سلاد کے قیام کرنے والا بنا وہ منظر اور میرے اولاد میں سلی رب بنا کب دعا تو ہر سٹیج پر ہماری پرورش کرتے چلا رہا ہے اور تو ہماری دعا سن لے تقبل کبل دعا ہماری دعا کو فون میری دعا کو فون تھا دعا ای ہمزہ ہے میری دعا آگے دعا مزید جاری ہے ربا نگ پھر لی ولے والد دیا ولے یوم یقوم مولسا اے ہمارے رب مجھے تحفظ فرما تحفظ عطا فرما رب نغ پھر لی ول والد اور میرے ماں باپ ولی اور مومنین کو یوم حساب جس نے حصاف یہ میں نے عرض کیا تھا جو اوپر تھا وہ ولی اللقبر اسماعیل بڑھاپا ہو گیا ہے ان کی تبلیغ موثر ہو گئی ہے اسماعیل علیہ السلام مکے میں آباد ہیں اسحاق علیہ السلام شام میں آباد ہیں اس قدر علاقہ ان کے تبلیغ کے زیر اثر آ ہے تو وہ ایک نظام کے قیام استدعا کرتے ہیں اپنی اولاد میں بھی اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے بھی ہر قسم کے حذاب سے ہر قسم کے ان کے لوگوں کے کہنے کے مطابق گناہ سے بچا یہ نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے اسے بخش دے ایک فرق مانا ہوتا ہے بچا قبر دیں تحفظ دیں والے والے دہی اور میرے ماں باپ کے